رب ضدنی علماء رب ضدنی علماء ربنی علما فہمہ آمین یا رب العالمین آج ہم ان شاء اللہ صورت البقرہ آیت نمبر 30 سے لے کے انتالیس تک پڑھیں گے ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت عدم علیہ صلاۃ وسلام کی پیدائش کے حوالے سے بتایا ہے اگرچہ سبق آج تھوڑا زیادہ ہے لیکن اگر ہم یہ سارا آج پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں سمجھنے میں یاد کرنے میں آسانی ہوگی کیونکہ اس میں ایک ہی واقعہ ہے اور یہ والا واقعہ قرآن پاک میں کہیں مختصر کہیں مفصل کئی کہ جگہوں پہ اور بھی آیا ہے آج میں آپ کے سامنے مختصر طور پہ واقعہ اور اس واقعہ کی جو حکمتیں ہیں اس واقعہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کیا سبق ملتا ہے یہ ہم انشاءاللہ اللہ پڑھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آیات کا ترجمہ اور تشریح ساتھ ساتھ ہم کریں گے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو اللہ رب العزت آیت نمبر تیس میں فرماتے ہیں وعید کال اور جب کہا ربو کا آپ کے رب نے للملاکتی فرشتوں سے ان بے شک میں جائل بنانے والا ہوں فلعارضی زمین میں خلیفتاَََََ خلیفہ نائب قالو انہوں نے کہا عطا جوالو کیا تو بنائے گا فیہا اس میں میوف صدف فیحہ جو فساد پھیلائے اس میں ویسفق الدماء اور خون بہائے ونحن اور ہم نصحب ہو تصویح بیان کرتے ہیں بے تیری حمد کے ساتھ ونقدسو اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری کالا اللہ رب العزت نے فرمایا انی بے شک میں عالم زیادہ جانتا ہوں مالا تعلمون جو تم نہیں جانتے و علّام اور سکھائے اللہ نے آدم آدم کو السماں نام کلّہ سارے کے سارے ثم آراضہ پھر پیش کیا ان کو علی الملائکتی فرشتوں پر فکالا تو اللہ نے کہا ام بھی مجھے بتاؤ بھی اسما ہا اولا ان چیزوں کے نام ان تم صادقین اگر تم سچے ہو کالو انہوں نے کہا صبح نہ تو پاک ہے لا لنا ہمیں نہیں علم الا مگر ما علمتنا جو تو نے ہمیں سکھا دیا انََََََََََ انت انتل علیم الحکیم بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے کالا اللہ نے کہا یا آدم اے آدم ام بہم بتا انہیں بسما ان چیزوں کے نام فَلَمَّا پس جب ام اس نے بتائے ان کو بھی اسمام ان چیزوں کے نام کالا تو اللہ رب العزت نے فرمایا عالم کیا نہیں آکل میں نے کہا تھا لکم تمہیں ان بے شک میں عالموں زیادہ جاننے والا ہوں غیب سماوات آسمانوں کے غیب والارضی اور زمین کے غیب وہ اور میں جانتا ہوں ماتبدونہ جو تم ظاہر کرتے ہو وما کن تم تک اور جو تم چھپاتے ہو وہ اور جب کلاں ہم نے کہا لل فرشتوں سے اس جدو سجدہ کرو لی آدما آدم کو فسا جدو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا وسطبرا اور تکبر کیا وکا من الکافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے وکلا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اس کن رہ انتا توں وضوجا اور تیری بیوی الجنت جنت میں وکولہ اور تم دونوں کھاؤ منہا اس جنت سے راغ کھلم کھلا ہی شئتما جہاں سے تم چاہو ولا تقرابا اور نہ تم قریب جانا ہاد ہشیہ اس درخت کے فت پس تم ہو جاؤ گے دونوں من الظالمین ظالموں میں سے فض اللہ شیطان پھر بہکایا ان دونوں کو شیطان نے پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے انہا اس درخت کے متعلق ف تو نکلوا دیا ان دونوں کو مما کانفی جس میں وہ دونوں تھے وک اور ہم نے کہا یہ اترو بعض بعض تمہارا لباذ بعض کے لیے ادون دشمن ہے ولکم اور تمہارے لیے فی العرضی زمین میں مستقرن ٹھکانا ہے وہ متعاون اور فائدہ ہے الہین ایک مدت تک فتح لگ کا تو سیکھ لیے آدم نے مر ہی اپنے رب سے کلمات ان چند کلمات فتاب بالئی ہی تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی ان نحو بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے کل ہم نے کہا یہ بتو اترو منہا اس سے جمی ان سب کے سب فعما یاتی نکم پس اپر آئے گی تمہارے پاس منی میری طرف سے ہودن ہدایت فمن تب پس جس نے پیروی کی ہدایا میری ہدایت کی فلاں خوفن علیہم پس نہیں خوف ہوگا علیہم ان پر وال ہم اور نہ ہی وہ زنون غمزہ ہوں گے ولدین کفرو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکدب اور جٹلایا بھی آتی نہماری آ آت کو الا یہی وہ لوگ ہیں اسحابناری آگ والے ہم وہ فیحا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیں رہیں گے یہ سارا واقعہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام کے متعلق بتایا کہ اللہ نے ان کو بنانے سے پہلے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو بتایا فرشتوں کو خبر دی فرشتوں سے مشورہ لیا تو فرشتوں نے آگے سے یہ بات کہی کہ اللہ تو زمین میں ان کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے زمین میں خون ریزی کرے ہم ہیں نا تیری تسبیح بیان کرنے والے تیری حمد بیان کرنے والے تو اللہ رب العزت نے تب یہ بات کہی تھی کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تمہیں اتنا علم نہیں جتنا مجھے علم ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے تمہارے پاس یک بعد دیگرے آتے ہیں کچھ رات کو اور کچھ فرشتے دن کو یہ سب فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں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 اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ وہ خون ریزی کریں گے گناہ کریں گے ڈنگا فساد کریں گے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ صلاح و کو بنایا اپنے ہاتھوں سے خلق تو ادئی اللہ فرماتے ہیں میں نے آدم علیہ صلاح وسلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا جتنی بھی چیزیں جتنی بھی مخلوقات ہیں جب ان کی پیدائش کی باری آئی تو اللہ نے کن کہا فیاقون تو وہ کام ہو گیا وہ چیز وجود میں آ گئی لیکن جب انسان کے باری آئی تو اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اپنے ہاتھ سے بنایا اس میں روح ہوں کی اور جب حضرت آدم علیہ صلاحت وسلام کو اللہ رب العزت نے بنا دیا پیدا فرما دیا تو حضرت آدم علیہ صلاحت وسلام کو اللہ نے چیزوں کے نام بتائے تمام چیزوں کے نام اللہ رب العزت نے بتا دیے اور پھر وہی نام فرشتوں سے پوچھے اب فرشتوں کو کون سا اللہ نے سکھائے تھے فرشتے نہ بتا سکے تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے کہا کہ آپ ان کو یہ نام بتا دیں حضرت آدم نے نام بتا دیے پھر فرشتوں نے بھی اقرار کیا کہ اللہ واقع ہی تو جاننے والا ہے حکمت والا ہے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا میں زیادہ جانتا ہوں میں تو ہر وہ بات بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر بھی کرتے ہو پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب تم ایسے کرو تم آدم علیہ صلاۃ وسلام کو سجدہ کرو ایک سجدہ اعتقادی ہوتا ہے کہ انسان کسی کو معبود حاجت روا مشکل كشاد سمجھتے ہوئے سجدہ کرے ایسا سجدہ کرنا تمام امتوں میں حرام تھا ہاں ایک تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی تعظیم کرتا ہے کسی کو بڑا سمجھتا ہے کسی کو قابل عزت سمجھتا ہے تو اس کے سامنے سجدہ کرنا پہلی امتوں میں یہ تعظیم کا سجدہ جائز تھا لیکن ہماری امت میں یہ حرام ہے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے ابلیس فرشتہ نہیں تھا یہ جنوں میں سے تھا اس کے بارے میں آتا ہے کا نمینجن یہ جنوں میں سے تھا اس نے رب کی اتنی عبادت کی اتنی عبادت کی عبادت کر کر کے اس نے اپنا مقام اپنا درجہ یہ حاصل کر لیا کہ اللہ نے اسے فرشتوں میں شامل کر دیا یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے سہنے لگا تو اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ صلاح و کو پیدا کیا تب اللہ نے سب سے کہا تھا کہ سیدہ کرو چونکہ فرشتوں میں ابلیس بھی تھا اللہ نے کہا سجدہ کرو اب اس نے انکار کیا وس تکبر اور تکبر کیا انکار کیوں کیا تکبر کیوں کیا کہنے لگا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے آگ کو جتنا جلاؤ اوپر جاتی ہے مٹی کو جتنا اوپر کرو نیچے آتی ہے اس لیے میں تو اسے سجدہ نہیں کروں گا اس کے دل میں تکبر آ گیا ایک تو اس نے اللہ کی نا کی دوسرا اس کے دل میں تکبر آ گیا تکبر بہت بڑا گناہ ہے اسی تکبر کی وجہ سے ابلیس جو اتنا نیک تھا اس کا شمار شیطانوں میں ہونے لگا اللہ رب العزت ہم سب کو تکبر سے بچا کر رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائے کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان میں موجود ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزت اللہ کا تہبند ہے اور کبریائی اس کی چدر ہے اللہ فرماتا ہے جو شخص ان دونوں میں سے کسی کو بھی مجھ سے چھینے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا یہ حدیث میں صحیح مسلم میں موجود ہے